اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر اینڈ اسمبلی لینگویج پروگرامنگ آج ہمارا اس سبجیکٹ کا فائنل لیکچر ہے آ, تو اس لیے میں نے یہ سوچا تھا کہ اس لیکچر کو میں آپ کے لیے زیادہ تکلیف دہ نہ بناؤں آج کا لیکچر جو ہے وہ یعنی انسٹرکشنز کے پوائنٹ آف ویو سے تو تقریباً صفر ہوگا اس میں ہم کوئی انسٹرکشن یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں کریں گے آج کچھ میرا جو ڈسکس کرنے کا ارادہ ہے وہ ایک تو یہ کہ جو کورس ہم نے پڑھا ہے آج یعنی اس اس پورے سبجیکٹ کے انڈر تھوڑا سا اس کو ہم جیسے اس کے ٹکڑے جو ہیں جو مختلف ہم نے پڑھے ہیں ان کا ایک امیج آپ کو دے دیں کہ اوور آل ہم نے کیا کیا چیزیں کور کی ہیں ان میں سے کن چیزوں کی کیا اہمیت تھی ان کا کیا ریلیونس تھا ٹھیک ہے ایک تو وہ اور دوسرا ایک جو چیز اس میں آج میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ اگر آپ کو یاد ہو تو اپنے پہلے لیکچر کے اندر میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اسمبلی لینگویج جو ہے وہ مور اور لیس ڈفرینٹ پروسیسرس میں ڈفرینٹ انوائرمنٹس میں ایک جیسی ہوتی ہے تو اس کا ایک بہت چھوٹا بڑا ریڈیمینٹری لیول کا ایک کمپیرزن جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو بتاؤں سب سے پہلے تو ایک کرسری ویو ہم لیتے ہیں اپنے اس کورس کا جس کو ہم نے کور کیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پرٹیکولر لینگویج کی اس پرٹیکولر ڈومین کی خاص بات جو ہے وہ اس کی آہ یعنی اس کو جس کو میں تو ٹرم کرتا ہوں کہ ڈینجرسلی سمپلسٹک جو اس کی اپروچ ہے ایک تو وہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ جنرلی ہمارے لوگ کیونکہ پروگرامنگ کے ذرا بڑے ذرا زیادہ یعنی جس کو ہم کہیں گے کہ زیادہ زیادہ گرین والے پروگرامنگ لاجک کے ساتھ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں اس لیے اسمبلی لینگویج کے اس چیز کو ذرا کم وہ اپریشیٹ کر پاتے ہیں ان کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اس کو سادہ سے زیادہ بالکل یعنی ایسے ایسے پیش کرنے پیش کریں آپ کو کہ آپ کو اس کو گریسپ کرنے میں کوئی زیادہ دقت پیش نہ آئے اور وہ آپ لوگوں نے تھرو uh, آؤٹ ان تمام لیکچرز کے دوران جو ہے آپ نے یہ دیکھ لیا ہوگا کہ اس کے اندر ایز سچ یعنی جو جو انسٹرکشن لیول کمپلیکسٹی ہے ٹھیک ہے وہ نہیں ہے وہ ہر انسٹرکشن اپنی جگہ کے اوپر بہت پلین بہت سادہ اور بہت چھوٹا سا ایک کام کرتی ہے اور اس کے بعد انہیں چھوٹے, چھوٹے, چھوٹے, چھوٹے ذروں کو ملا کر کے ہم خاصے کمپلیکس کام جو ہے وہ اس سے لیتے ہیں اوور اس کورس کے اندر جن چیزوں کو اگر میں شروع سے مطلب ایک اس کا وہ لینا چاہوں بریف لینا چاہوں تو جن کو ہم نے کور کیا ہے اس میں سب سے زیادہ اہم جو چیز جس کے اوپر ہم نے خاصا زور دیا وہ اس پروسیسر کا جو میموری ایکسس کرنے کا طریقہ ہے اس کے اوپر کیونکہ بنیادی طور پہ پر جس پروسیسر کی ہم بات کر رہے ہیں کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ پروسیسر ہے زیادہ آپریشن اس کا جو ہے وہ میموری میموری کے ساتھ اس کی اس کا ریلیشن شپ خاصا طاقتور ہے خاصا فورسفل ہے تو اس لیے اس کو ہم نے خاصی ڈیٹیل کے اندر دیکھا تھا جس کے اندر اس کا سیگمنٹڈ میموری ماڈل سیگمنٹیشن کی ساری چیزیں اور سیگمنٹیشن سے فزیکل ایڈریسز کس طریقے سے کیلکولیٹ ہوتے ہیں وہ تمام آپریشنز جو ہیں وہ ایک طرح سے ہم نے دیکھے تھے آ اگر میں یہ بات کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ جب ہم نے موو کی جو ایک انسٹرکشن ہم نے آپ کو بتائی تھی وہ موو کی انسٹرکشن جب اس کو ہم نے اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا کہ وہ کس طریقے سے پرامیٹرز کو یا ڈیٹا کو میموری سے اٹھا کے رجسٹر میں اور رجسٹر سے اٹھا کے میموری میں لے کے جاتی ہے تو تقریباً میں یہ کہوں گا کہ نوے فیصد اسمبلی لینگویج جو ہے وہ میں نے اس جگہ پر آپ لوگوں کو سمجھا دی تھی بتا دی تھی आ, اس سے آگے کا جتنا بھی کام تھا وہ زیادہ تر ان چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ تھا کہ جی اے ڈبل ڈی کے معنی ایڈ ہوتے ہیں اور ایس یو بی کے معنی جو ہیں وہ سب ہوتے ہیں आ, اگر آپ دیکھیں تو قوانین جو ایک شروع کے لیکچرز کے اندر ہم نے اسٹیبلش کیے تھے وہ قوانین تھرو آؤٹ اسی طریقے سے کام کرتے رہے ہر انسٹرکشن کے اندر وہ اسی طریقے سے فنکشن اپنا بتاتے رہے صرف انسٹرکشن کے جو پہلے تین لیٹرز ہیں یا چار لیٹرز ہیں بس وہ تبدیل ہوتے رہے ایڈ موو کی جگہ پہ ایڈ آ گئی ایڈ کی جگہ پہ سب آگئی ٹھیک ہے سب کی جگہ پہ ایڈ آگئی اور یہ تمام جو تین تین لیٹر کے اور چار چار لیٹر کے یہ جو لفظ تھے یہ سب کے سب جو ہیں یہ بنیادی طور پہ آپ ان میں سے تقریباً ہر ایک کو اس کورس سے پہلے بھی جانتے تھے ٹھیک ہے ہم نے صرف آپ ہی کے اندر آپ ہی کے پاس جو نالج تھا ٹھیک ہے اسی نالج کو ایک نئے طریقے سے آپ کے سامنے دوبارہ پیش کر دیا ایک نئے لفافے میں اسے ڈال کے ایک نئے پیکٹ میں ریپ کر کے وہی نالج جو ہے وہ ہم نے آپ کو دوبارہ لوٹا دیا ظاہر ہے کہ ایڈ آپ اس کورس سے پہلے بھی جانتے تھے سب آپ اس کورس سے پہلے بھی جانتے تھے ملٹیپلائی آپ اس کورس سے پہلے بھی جانتے تھے ٹھیک ہے وہ تمام چیزیں آپ جانتے تھے ہم نے اس کورس کے اندر اس کو صرف ایک نیا رنگ ایک نیا جو ایک نئی پریزنٹیشن اس کو دی اور بس اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ ہم نے کچھ کیا لیکن اس پروسیس کے دوران جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسمبلی لینگویج کے بنیادی مقاصد یا بنیادی وجوہات جن کی وجہ سے اسمبلی لینگویج جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے جن کی وجہ سے اسمبلی لینگویج جو ہے اس کو میں پڑھانا تو نہیں کہوں گا سکھائی جاتی ہے ٹھیک ہے میرا آئیڈیا جو تھا وہ یہی تھا کہ آپ کو یہ چیز سکھائی جائے پڑھائی نہ جائے اس کی وجہ سے ہم نے خاصا ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک ٹریڈیشنل میتھڈ ہوتا ہے پڑھانے کا وہ ہم نے فالو نہیں کیا بلکہ برادر میں یہ کہوں گا کہ میں, میں نے اپنا وہ میتھڈ فالو کیا جو میں فالو کرتا ہوں سکھانے کے لیے اور میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ آپ کو میں وہ, آ, وہ اس کا ٹیسٹ جو ہے جو باتیں میں نے آپ کو شروع کے لیکچر میں بتائی تھی کہ اسمبلی لینگویج ہم کیوں استعمال کرتے ہیں پاور کے لیے سپیڈ کے لیے ٹھیک ہے اور آ, سب سے اہم چیز اس گرینولر لاجک کی فارمیشن کے لیے جو باریک ذروں سے بنائی جاتی ہے تو تھرو آؤٹ دا کورس میرا ٹارگیٹ جو ہے وہ زیادہ تر یہی رہا کہ اس چیز کو ایکسپوز کیا جائے کہ چھوٹی چیزوں سے باریک چیزوں سے مطلب یہ کہ یہ کوئی ایسی نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں اگر آپ کو دو بتیس بٹ کے نمبر ایڈ کرنے ہوں تو اس کے لیے بھی ایک پورا آ, پروگرام لکھنا پڑتا ہے وہ صرف اے پلس بی کرنے سے نہیں ہو جاتا تو یہ تین ٹارگیٹس ہمارے جو ہیں کورس کے وہ ہم نے تھرو آؤٹ دی کورس ہم نے اپنا امفسس اس چیز کے اوپر رکھا کہ آپ کو یہ تین چیزیں جو ہیں وہ جس حد تک ہم ایکسپوز کر سکتے ہیں جس حد تک ہمارے ہماری صلاحیت جو ہے وہ اس کی اجازت دیتی ہے اس حد تک ہم کم از کم ضرور اس کو ایکسپوز کریں آپ کے سامنے جو چیز کی میں نے پہلے دوسرے لیکچر میں آپ کو بتائی تھی میرا خیال ہے کہ آج اس آخری لیکچر میں آپ کو اس چیز کا اندازہ پوری طرح سے ہو گیا ہوگا کہ اسمبلی لینگویج پڑھنے کی نہیں بلکہ کرنے کی چیز ہے اس کو آپ جب تک خود کریں گے نہیں جب تک آپ اس کو خود اس کے اوپر کنسنٹریٹ نہیں کریں گے ان چیزوں کو کر کے نہیں دیکھیں گے ٹھیک ہے اس وقت تک آپ کو اس لینگویج کا, کا کوئی ٹیسٹ حاصل نہیں ہوگا یہ آ, مطلب ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی آ, میں سمجھتا ہوں کہ مفر نہیں ہے جس سے کوئی آپ بچ نہیں سکتے یہ کیے بغیر یہ چیز آپ کو نہیں آئے گی تو وہ میرے خیال میں آپ لوگ اس وقت آپ میں سے اکثر جو ہیں اس وقت آ, مجھ سے کہیں بہتر پوزیشن میں ہوں گے یہ جج کرنے کے کہ وہ کتنی اسمبلی لینگویج سیکھ سکے ہیں پڑھانے کا جہاں تک تعلق ہے تو پڑھانا مطلب میرا خیال ہے کہ جو نوٹس آپ کو ملے ہوں گے ان نوٹس میں ہر چیز تقریباً جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ لکھی ہوئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس وقت بیٹھ کر کے وہ سارے نوٹس پڑھیں تو آپ کو کچھ پتا نہیں لگے گا لیکن اگر آپ نے اسٹیپ بائی اسٹپ لیکچر سنے ہوں اور وہ چیزیں جو ہم یہاں کر رہے تھے وہ چیزیں آپ نے کر کے دیکھی ہوں تو آپ میں سے وہ جنہوں نے وہ کیا ہے اور وہ جنہوں نے وہ نہیں کیا ہے وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت آسانی سے فرق کو جج کر سکتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کیا فرق ہے دونوں کے درمیان کیا یعنی ان کے ان کے لیولس کے اندر کیا ڈفرینس ہے اور وہ جو ڈفرنس ہے وہ اصل میں جو اس لینگویج کے اندر ہوتا ہے وہ ڈفرنس آف کانفیڈنس ہوتا ہے اور اس زبان کے اندر سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ کانفیڈنس ہے اگر ہم انسٹرکشنز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ گروپنگز ہیں کچھ خاص میموری ایکسیس کے لیے یا ڈیٹا موومنٹ کے لیے ہم نے انسٹرکشنس کو کو کیا مطلب دو تو ساری انسٹرکشنس تھی وہ ان کو ہم نے چیک کیا اس کے بعد میتھمیٹیکل انسٹرکشنز اور لاجیکل انسٹرکشنز ہیں ان کو ہم نے کور کیا اس کے بعد جو ہمارے کال یعنی پروگرام کنٹرول کی فلو کنٹرول کی انسٹرکشنز ان کو ہم نے کور کیا اور کچھ اسپیشل انسٹرکشنس کو ہم نے دیکھا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ پروسیسرز جو ہیں وہ مورس ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں اس کی جیسے ایک وجہ مطلب سمپل سامنے کی وجہ جو ہے وہ یہی نظر آتی ہے کہ بھئی ایڈ جو ہے وہ تو ایڈ ہی رہے گا چاہے وہ موٹرولا والے کریں چاہے وہ انٹیل والے کریں چاہے وہ سن والے کریں ٹھیک ہے کوئی بھی کمپنی اپنا پروسیسر بنائے گی اس کے اندر ایڈ سب ٹریک, ملٹیپلائی ڈیوائیڈ یہ وہ جنرل انسٹرکشن اینڈ اور ناٹ یہ جنرل انسٹرکشن تو ظاہر ہے کہ اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر پروسیسر کا وجود جو ہے وہ ایسی ہی ہے تو ایک جینرک لیول uh, کے اوپر تقریبا سارے پروسیسر جو ہیں وہ یہ تمام انسٹرکشن اپنے پاس رکھتے ہیں ٹھیک ہے کچھ پروسیسرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو میموری سے بہت زیادہ یعنی جس کو ہم کہیں گے کہ انٹیمیٹ ریلیشن شپ ان کا میموری کے ساتھ نہیں ہوتا وہ بہت زیادہ رجسٹر بیسڈ ہوتے ہیں اپنے آپریشنس کو وہ رجسٹر کے اوپر مطلب کانسنٹریٹ کرتے ہیں کہ آپ ایڈ کریں گے تو رجسٹر ٹو رجسٹر کریں گے میموری نہیں آئے گی بیچ میں ٹھیک ہے نا اور اس طرح کے آپریشنز آپ کریں گے تو وہ رجسٹر ٹو رجسٹر آپ رکھیں گے ان کی اپنی فلاسفی ہے اس کام کو کرنے کے لیے ان کے پاس اپنے دلائل ہیں کہ انہوں نے یہ چیز ایسے کیوں کی اور وہ ڈیپ ڈاؤن دی ڈی دی ایڈوانس آرکیٹیکچر جو ہیں وہ اس کی ریزنز آپ کو ملیں گی انشاءاللہ جب آپ اتنا آرکیٹیکچر کا کوس پڑھیں گے تو وجوہات اس چیز کی کہ کوئی مینوفیکچرر اپنے آپ کو رجسٹر بیسڈ رکھتا ہے کوئی مینوفیکچرر اپنے آپ کو میموری بیسڈ رکھتا ہے یہ وجوہات آپ کو وہاں پر کلیئر ہو جائیں گی کچھ ایسے آ, پروسیسرز ہیں جو مور اور لیس ایسے ہی ہوں گے جیسے پروسیسر کے آپ نے ابھی پڑھا ہے یعنی میرا کہنے کا مطلب ایٹی ایٹی ایٹ اور تھری ایٹی سکس جو ہے جس طرح آپ نے پڑھا ہے موٹرولا کے پروسیسرز جو ہیں وہ تقریباً مورولیس کچھ ایسے ہی آپ کو بتائیں گے کہ مطلب یہی ان کی فارمیشن ہوگی اسی طریقے سے میموری ایکسس کرتے ہوں گے اسی طریقے سے جمپ لگاتے ہوں گے اسی طریقے سے کال کرتے ہوں گے فرق صرف اتنا پڑے گا جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ تھری لیٹر ورڈ ان کا جو ہے وہ ہم نے کال استعمال کیا تھا سی اے ڈبل ایل وہ بی ایس آر کر دیں گے اسے ٹھیک ہے نا برانچ ٹو سب روٹین کر دیں گے مطلب دونوں کا ایک ہی ہے تو اصل جو چیز جب ہم پروسیسر ٹو پروسیسر شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں اگر مثال کے طور پہ ہم نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے آئی بی ایم پی سی اور انٹیل کے پرسپٹیو میں انٹل کے پروسیسر کے پرسپیکٹو میں آپ فرض کیجیے کہ موٹرولا پر آپ شفٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز کو جہاں پر یہ دونوں ڈفر کریں گے آپس میں جہاں ان کا آپس میں اختلاف آئے گا ٹھیک وہ یہ انسٹرکشنز نہیں ہیں اتنی زیادہ انسٹرکشنز کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز اتنی زیادہ نہیں آپ کے سامنے آئے گی سب سے پہلا جو اختلاف جس کو آپ کو دیکھنا چاہیے جب آپ کو کسی نئے پروسیسر کی طرف جائیں گے تو اس کو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا آرکیٹیکچر کیا ہے آرکیٹیکچر سے میری مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے یہاں پر جس آرکیٹیکچر کی میں بات کر رہا ہوں یہ آ, وہ آرکیٹیکچر نہیں ہے جو آپ اپنے ایڈوانس آرکیٹیکچر کے کورس میں پڑھیں گے نہیں اتنا ڈیپ ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اسے ہم کہتے ہیں کہ پروگرامرز ویو آرگنائزیشن پروسیسر کی کیا ہے پروگرامرز ویو کیا ہے پروسیسر کا پروگرامر کو اس کی کون کون سی چیزیں نظر آتی ہیں اور وہ چیزیں کس طریقے سے ایکسیس ہو سکتی ہیں کس طریقے سے کنٹرول ہو سکتی ہے یہ آرکیٹیکچر جو ہے یہ آپ سب سے پہلے اس پروسیسر کا دیکھیں گے جس پروسیسر کے پاس آپ جا رہے ہیں جس, جس کی آپ اسمبلی لینگویج یا جس کا آپ پروگرام لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جب آپ کو یہ چیز جو کہ میرے میں نے مطلب کوشش کی تھی کہ اپنے پہلے دو تین لیکچرز کے اندر جن چیز کو میں جن چیزوں کو میں کور کروں وہی چیزیں ہیں جن کو کہ آپ پروسیسر ٹو پروسیسر جب شفٹ ہوں گے تو آپ سب سے پہلے ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر رجسٹر کس طرح ہیں ان رجسٹرس کے کیا فنکشنس ہیں مور اور لیس کم زیادہ کسی میں کچھ کم کسی میں کچھ زیادہ ٹھیک ہے فنکشنز یہی ہوں گے جو آپ نے ابھی دیکھے ہیں اس کورس کے دوران کہ کچھ بیس پوائنٹرز ہیں کچھ انڈیکس رجسٹرس ہیں کچھ ڈیٹا موومنٹ کے لیے ہیں کچھ جنرل پرپز ہیں مور اور لیس یہی سیٹ آف رجسٹر جو ہیں یہ آپ کو مختلف پروسیسز میں مل جائے گا کچھ پروسیسرز ایسے ہوں گے ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو بہت ہی یعنی انٹیمیٹلی رجسٹر بیسڈ ہوتے ہیں یعنی وہ جو بھی کریں گے وہ جمپ بھی لگائیں گے کال کریں گے تو ریٹرن ایڈریس سٹیک ٹیپ پہ نہیں ڈالیں گے میموری میں نہیں ڈالیں گے وہ رجسٹر میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے نا اور کچھ ایسا میکینزم سیٹ کریں گے جس میکینزم کے تحت کال اور ریٹرنز اور پیرامیٹر پاسنگ اور یہ تمام وہی جنرل اوور ویو جو کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ سب روٹین کیا ہوتی ہے اس کو پیرامیٹر کیسے پاس کیا جاتا ہے اس سے ریٹرن پیرامیٹر کیسے لیا جاتا ہے ویو وہی رہے گا اس کا صرف میتھڈ تبدیل ہو جائے گا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اب آپ, اپ میں سے ان لوگوں کو جن لوگوں نے کہ یہ کام کیا ہے خود سے میرا نہیں خیال کہ دو دن یا تین دن سے زیادہ لگنے چاہیے کسی بھی نئے آرکیٹیکچر کو سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے اور اس کے اوپر پروگرامنگ اسٹارٹ کرتے ہوئے یعنی اپ فرنٹ پروڈکٹو مطلب ہوتے ہوئے دو تین دن سے زیادہ کا ٹائم آپ کو نہیں لگنا چاہیے اگر آپ نے ان تمام لیکچرس کو کلوزلی فالو کیا اور ان کاموں کو کیا جو میں نے آپ کو دکھائے تھے یہاں پہ پھر جنرلی جو چیز ہم نے اوور آل اپنے اس میں کور کی جو کہ بنیادی طور پر اگر میں یہ کہوں کہ میرا ٹارگیٹ نہیں ہوتا مین ٹارگیٹ نہیں ہوتا جب بھی میں یہ کورس کر رہا ہوتا ہوں کہ آئی بی ایم پی سی جس اسٹرکچر کے اوپر کے ہم پروگرام کر رہے ہیں جس اسٹرکچر کے اوپر ہم مطلب یہ یہ یہ چیز سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس اس آرکیٹیکچر کے اسپیسیفک چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں اور کس طریقے سے کنٹرول ہوتی ہیں کس طریقے سے استعمال ہوتی ہیں یہ میں اس لیے نہیں کرتا زیادہ کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ مقصد میرے کورس کا آئی بی ایم پی سی نہیں پڑھانا مقصد میرے کورس کا جو ہے وہ اسمبلی لینگویج پروگرامنگ پڑھانی ہے اور اس کو میں جس حد تک کے آرکیٹیکچر یعنی پروسیس یہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر جو اس آئی بی ایم پی سی کے آرکیٹیکچر سے جتنا زیادہ میں اس کو الگ کر سکا ٹھیک ہے اتنا میں کروں گا لیکن بہرحال ایک اچھا اماؤنٹ جو ہے اس کا لانا پڑتا ہے بعض کانسیپٹ کے اندر ان کو جیسے ان پٹ آؤٹ پٹ کے کانسیپٹس ہیں ریفرل کنٹرول کے کانسیپٹس ہیں Uh, جیسے میں نے آپ لوگوں کو چیزیں دکھائی تھیں پیرالل پورٹ کے اوپر کچھ چیزیں آپ کو سیریل پورٹ کے اوپر دکھائی تو وہ جب ہم ان چیزوں کو لا کر کے ڈسکس کرتے ہیں تو جنرلی پھر ہمیں کمپیوٹر اسپیسیفک ہونا پڑتا ہے کیونکہ آخر کوئی نہ کوئی بیڈ تو ہے نا جس کے اوپر کے ہم کسی کانسیپٹ کو ڈسپلے کر رہے ہیں تو اس بیڈ اس پرٹیکولر ایکسپریمنٹل uh, بیڈ کی جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس لینگویج uh, کے کانسیپٹ میں ضرور آتی ہیں تو وہ جتنی اب مطلب ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ زیادہ نہ ہو کم سے کم رہیں اور وہ جن کانسیپٹس کو کنوے کر رہی ہیں وہ کانسیپٹس آپ کو زیادہ سے زیادہ کنوے ہو جائیں میں ابھی سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا اس وقت کا جو انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے اس مشین کا جس مشین کو کہ آپ استعمال کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ یہ اس کورس میں داخل ہونے سے پہلے اور آج کے دن اس میں خاصا نمایاں فرق ہونا چاہیے آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں جس انڈرسٹینڈنگ سے کہ آپ اس مشین کو جس نظر سے کہ آپ اس مشین کو پہلے دیکھتے تھے اور جس نظر سے اس مشین کو آپ اب دیکھتے ہیں. آج کے لیکچر میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا شروع کے لیکچر میں میں نے بتایا تھا کہ تھوڑا مشین کے قریب آپ کو لے جا کر کے دکھانا ہے آج کے لیکچر میں کچھ اور پروسیسر جو ہیں کچھ اور مینوفیکچرر انٹل کو تو ہم نے بہت تفصیل سے دیکھ لیا کچھ اور جو معزز مینوفیکچررز ہیں پروسیسر ورلڈ کے ٹھیک ہے ان میں سے ایک دو میں نے چوز کیے ہیں کہ آج ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو میں بتاؤں گا ان کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انسٹرکشن لیول پہ اسمبلی لینگویج کے لیول پہ وہ مور اور لیس ایک جیسے ہیں آرکیٹیکچر لیئر کے اوپر جہاں مختلف رجسٹرز کے فنکشنز آ جاتے ہیں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں وہاں وہ تھوڑا تھوڑا ڈفر کریں گے ان میں سے ایک تو موٹورولا ہے اس کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہو یہ پاور پی سی وغیرہ بناتے ہیں یعنی جو پاور پی سی ایک پروسیسر ہے وہ بناتے ہیں جو ایپل کے میکنٹوش کمپیوٹرز کے اندر استعمال ہوتے ہیں ان کا ایک پروسیسر ہے سکسٹی ایٹ تھاؤزینڈ ہے پروسیسرس کی ٹھیک ہے یہ میں نے اس لیے اس پروسیسر کو منتخب کیا ہے کہ یہ تقریباً جس کو ہم کہیں گے کہ یہ جو انٹیل کے پروسیسرز ہیں ہمارے پاس تھری ایٹی سکس وغیرہ یہ ان کا ہم اثر پروسیسر ہے اور مور اور لیس یہ یعنی تقریباً ایک زمانے کے چونکہ یہ پروسیسرز ہیں اس لیے ان کے درمیان جو ہے وہ ذرا ایک جائز ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا پروسیسر ہم نے لیا یعنی ایک وہ جو آپ پڑھ چکے دوسرا جیسے میں نے آپ کو بتایا سکسٹی ایٹ سیریز جو ہے اس کے پروسیسرس کا تھوڑا سا ایک بہت کرسری سا اوور ہے اور تیسرا پروسیسر جو ہے وہ ذرا ان دونوں سے مختلف فیملی سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے اسپارک سن مائکرو سسٹمز جو ہے شاید آپ نے ان کا نام کافی سنا ہوگا جاوا انہوں نے ہی ایجاد کی تھی ان کا یہ پروسیسر ہے اسپارک اسے کہتے ہیں اور یہ ایک خاص کلاس پروسیسرز کی جسے ریڈیوسڈ انسٹرکشن سیٹ کمپیوٹرس کہا جاتا ہے ان سے تعلق رکھتا ہے رسک پروسیسر ہے یہ بہت ہیولی رجسٹر بیسڈ پروسیسر ہے تو یہ ذرا ان دونوں سے تھوڑا سا مختلف ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو دے گا اب مختصراً ذرا سا میں آپ کو بتاؤں ان کے بارے میں سکسٹی ایٹ تھاؤزینڈ جو پروسیسر ہے یہ تھرٹی ٹو بٹ پروسیسر ہے ان اے سینس یہ تھرٹی ٹو بٹ پروسیسر ہے اور اس کا آرکیٹیکچر مورولیس یعنی اسی طرح کا ہے جس طرح کا کہ آئی بی ایم پی سی کے تھری ایٹی سکس کا آ, فرق اتنا ہے کہ میموری کے اندر جب وہ میموری یعنی انٹرفیسنگ کی بات آتی ہے تو جیسے انٹیل کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میموری وہ استعمال کرتے ہیں یہ موٹورولا کے پروسیسرز جو ہیں وہ سیگمنٹڈ میموری ماڈل استعمال نہیں کرتے وہ لینئر میموری ماڈل استعمال کرتے ہیں یعنی ان کا جو تھرٹی ٹو بٹ کا جو ایڈریس وہ پروسیسر کے اندر جنریٹ کرتے ہیں وہی ایڈریس ہوتا ہے جو کہ فزیکلی میموری کو پرزینٹ کیا جاتا ہے اور میموری وہاں سے مطلب آپ کو جو ڈیٹا ہے وہ وہاں سے آپ کو دے دیتے یعنی لاجیکل لیئر کے اوپر اس, کی, اس کا جو ماڈل بنتا ہے وہ ماڈل بنتا ہے لینئر میموری ماڈل لینئر ایڈریسنگ ماڈل اس ایڈریسنگ ماڈل کی جو ایک, ایک مثال جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ نے پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر دیکھا تھا کہ ہم اگر تمام جو ہمارے سیگمنٹ رجسٹر ہیں ان کی بیس کو ایک جگہ پہ فکس کر دیں تو اس کے بعد پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے صرف جو ایک ہمارے پاس انڈیکس موجود ہے انڈیکس رجسٹر یا وہ لینئر فارم کے اندر پوری میموری کو ایکسس کر سکتا ہے تو جب اس موڈ میں ہم جائیں گے تو موٹورولا کا جو میموری ماڈل ہے وہ تقریباً وہی ہو جائے گا جو انٹل کا میموری ماڈل ہے یعنی لینئر میموری ماڈل بن جائے گا اس موڈ کے اندر وہ دونوں ایک ہی جیسا بہیو کریں گے لینئر میموری ماڈل ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا چوائس کا میموری ماڈل رہا ہے ایک زمانے میں بلکہ ابھی بھی بہت زیادہ چوائس کا میموری ماڈل رہا ہے کیونکہ یہ میموری ماڈل سمجھنا بہت آسان ہے اس کو سمجھنا اس کو اس کو استعمال کرنا اور اس کو اس کے اوپر اور کافی سارے آپریشنز جو ہیں جو ہوتے ہیں پروگرام لیول کے اوپر اور فزیکل لیول کے اوپر یہ دونوں چیزیں تینوں چیزیں جو ہیں وہ لینئر میموری ماڈل کے اندر کنٹرول کرنا اور اس کو سمجھنا اس کو استعمال کرنا وہ کافی آسان ہوتا ہے اس لیے مٹرولا نے بنیادی طور پہ وہ میموری ماڈل اڈاپٹ کیا اور وہ تقریباً یہی میموری ماڈل اڈاپٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک بڑا بنیادی فرق ہے جو کہ میں نے شروع کی آپ کو لیکچرز میں بتایا بھی تھا کہ ان کا جو بائٹ آرڈر ہے ٹھیک ہے یعنی جب وہ ایک بڑا نمبر رکھیں سمپل اگر ایک بائٹ کا نمبر ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر دو بائٹ کا یا چار بائٹ کا نمبر ہے ایک جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ڈبل ورڈ ہے جیسے یا کواڈ ورڈ ہے آٹھ بائٹ کا وہ جب ہم رکھتے ہیں تو کس طرح رکھتے ہیں کہ سب سے چھوٹی والی بائٹ پہلے ہو یا سب سے بڑی والی بائٹ پہلے ہو جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لٹل انڈین نوٹیشن اور بگ انڈین نوٹیشن جو ہے یہ کہلاتی ہیں یہ دونوں چیزیں تو موٹو یعنی انٹل جو ہے وہ لٹل انڈین نوٹیشن استعمال کرتا ہے اس کی جو سب سے چھوٹی بائٹ ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے اس سے بڑی بائٹ اس کے بعد یعنی لوئر بائٹ اور لوئر میموری ایڈریس یہ اصول جو ہے یہ انٹل کا ہے موٹورولا کا اس سے الٹ ہے موٹورولا سب سے اہم بائٹ جو ہوتی ہے اس کو ایڈریس میں سب سے پہلے رکھتا ہے پھر اس کے بعد اس سے کم اہم پھر اس کے بعد اس سے کم اہم جسے ہم بگ انڈین نوٹیشن کہتے ہیں تو یہ اس کا یعنی بائک آرڈر کا یہ طریقہ کار ہے موٹورولا کا موٹورولا کے اندر یعنی سکسٹی ایٹ تھاؤزینڈ کے اندر سولہ جنرل پرپس رجسٹرز ہیں ٹھیک ہے جن کو وہ نمبرنگ کی اسکیم کے ساتھ کرتا ہے ڈی زیرو سے ڈی سیون یہ آٹھ رجسٹرس کا ایک سیٹ ہے اور اے زیرو سے اے سیون یہ آٹھ رجسٹرس کا دوسرا سیٹ ہے جنرل پرپز رجسٹرز ہیں اور جس طرح یعنی اس میں آپ نے انٹل میں دیکھا ہے کہ جنرل پرپز رجسٹر کے اندر ہم سارے آپریشن جو ہیں وہ کر سکتے ہیں بالکل یہی ویو جو ہے وہ موٹرولا کا ہے کہ آپ جنرل پرپز رجسٹر کے اندر سارے آپریشن ایڈ سب یہ وہ سب یہ سب آپ اس میں کر سکتے ہیں ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہی رجسٹر جو ہیں جو ڈی ڈی سیریز کے جو رجسٹرز ہیں وہ بھی اور اے سیریز کے رجسٹرس جو ہیں وہ بھی وہ میموری کی انڈیکسنگ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں یعنی اس طرح سے کہ رجسٹر کے اندر اگر میں ایڈریس رکھ لوں تو اب اس ایڈریس کے تھرو میں میموری کو ایکسس کر سکتا ہوں جیسے کہ بی ایکس رجسٹر کو ہم نے استعمال کیا تھا جیسے ایس آئی رجسٹر ہے جیسے بی پی رجسٹر ہے ٹھیک ہے نا یہ جو ان رجسٹرس کے جو فنکشنز ہیں وہ موٹورولا کے اندر یہ جو سولہ کے سولہ رجسٹر ہیں یہ سولہ کے سولہ رجسٹر موٹورولا میں یہ فنکشن سر انجام دے سکتے ہیں آ, اس میں آ, ایک اور چیز بھی جو اس کے اندر ہے وہ یہ کہ اس میں سٹیک جو ہے یعنی کوئی سپیسیفک سٹیک پوائنٹر اس کے اندر نہیں ہے جو اے سیریز کے رجسٹرز ہیں نا انہیں سے آپ کوئی ایک رجسٹر اپنا چوز کر کے اس کو آپ اسٹیک پوائنٹر بنا سکتے ہیں اس میں اس میں اسپیسیفک آپریشن اس طریقے سے ایگزسٹ نہیں کرتے جس طریقے سے پش اور پاپ ہم نے انٹل کے سیٹ کے اندر دیکھے اس میں یعنی موٹرولا کے اندر یہ پش اور پاپ اس طریقے سے انڈیویژلی ایگزسٹ نہیں کرتے یہ میموری موو ہی کے طریقے سے جب کال وغیرہ جب کی جاتی ہے تو اس کے اندر جو رجسٹر ڈیزگنیٹ ہم کر دیتے ہیں کہ اس رجسٹر کو ہم استعمال کر رہے ہیں ایز سٹیک پوائنٹر وہ کال کے اندر امبیڈ کر دیتے ہیں اس رجسٹر کو جس کو ہم اسٹیک پوائنٹر کے طور پر استعمال کر رہے ہوں اور پھر وہ اس کو استعمال کرتا ہے موف کرنے کے لیے پش کرنے کے لیے پش اور پاپ جو ہے یعنی یہ جو اسٹیک آپریشن اس طرح کے uh, وہ کوئی بہت یعنی موٹرولا uh, جو ہے اس کو اتنا زیادہ کلیئر uh, یعنی اتنا زیادہ ایکسٹینسو نہیں استعمال کرتا جتنا زیادہ ایکسٹینسو کے ہم نے اپنے یعنی انٹل کے پروسیسر کے اندر دیکھا ہے ہم تو بہت زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں نا اس ٹیک کو بہت ایکٹیولی جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اس ٹیک اتنا ایکٹیو اینٹی موٹرولا کے پروسیسر میں نہیں ہوتا آ, موٹرولا میں یعنی سکسٹی ایٹ کے جو سیریز ہے اس کی اس کے اندر ایک اور جو بڑی اچھی چیز ہے اور خاصی پاورفل ہے وہ یہ کہ یہ بٹ ایڈریسیبل بھی ہے یعنی اگر کسی خاص بٹ کو کسی میموری کی کسی جگہ میں کسی خاص بٹ کو یا رجسٹر میں کسی خاص بٹ کو میں چینج کرنا چاہتا ہوں میمری کے اندر کسی خاص بٹ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میں بٹ کو بھی اسی طریقے سے ایکسس کر سکتا ہوں جس طریقے سے کہ میں بائٹ کو ورڈ کو ڈبل ورڈ کو اس, یعنی ان کو ایکسیس کر سکتا ہوں جیسے کہ انٹل کے اندر ہم نے بائٹ کو ایکس کیا تھا برڈ کو ایکسس کیا تھا ایک ایڈریس دے کر کے اور ڈسپلیسمنٹ دے کر کے تو اسی طریقے سے ایڈریس اور ڈسپلیسمنٹ وغیرہ دے کر کے میں انڈیویجل بٹس کو بھی ایڈریس کر سکتا ہوں یہ بڑا پاورفل فیچر ہوتا ہے آ, اس لحاظ سے کہ یہ آ, جو آپ کے فلیگز وغیرہ ہوتے ہیں یہ بولین فلیگز یہ پھر بہت زیادہ میموری کنزیوم نہیں کرتے اور اس کے علاوہ بھی جو بٹ ایڈریسیبلٹی ہے یہ خاصی زیادہ پاورفل چیز ہوتی ہے کنٹرول کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم کسی چیز کو کنٹرول کر رہے ہوں کسی مشین کو کسی مطلب اس طرح کی چیزوں کو آؤٹ سائڈ ورلڈ کو کنٹرول کر رہے ہوں تو بٹ ایڈریسیبلٹی ہمارے لیے بڑی جو ہے نعمت کے طور پہ ہمارے پاس مطلب وہ ہوتی ہے یعنی اگر ہم اس کی ڈیٹا ٹائپس جو ہیں اگر ان ڈیٹا ٹائپس کو ہم دیکھیں تو یہ intel کی جو ڈیٹا ٹائپس میں نے آپ کو بتائی تھی کہ بائٹ ہوتا ہے پھر ورڈ ہوتا ہے پھر ڈبل ورڈ ہوتا ہے کواڈ ورڈ ہوتا ہے یعنی اس کا جو فائنسٹ گرین آف ڈیٹا ٹائپ ہے وہ بائٹ ہے motorola 68k کا جو فائنیسٹ گرین آف ڈیٹا ٹائپ ہے وہ بٹ ہے ٹھیک ہے نا یہ بٹ بھی آپ کر سکتے ہیں بٹ فیلڈ بھی کر سکتے ہیں یعنی ایک بٹ آپ نے لے لی اور چار بٹیں لے لی اور تین بٹ لے لی اس طرح سے بھی آپ ڈیٹا ٹائپس کو اس میں رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نارمل ڈیٹا ٹائپس ہیں وہ بھی ظاہر ہے ہمارے پاس موجود ہیں یعنی بائٹ ہے اور بائٹ کے بعد ورڈ ہے ورڈ کے بعد اس کا ڈبل ورڈ جس کو موٹرولا جو ہے وہ لانگ ورڈ کہتا ہے اور کواڈ ورڈ ہے ٹھیک ہے ان تمام فارمیشن کے اندر ڈیٹا کو موٹرولا کی پروسیسر وہ ایکسیز کر آ, بالکل جس طرح آئی بی پی سی کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس کا آئی پی رجسٹر ہوتا ہے اسی طرح موٹرولا کے اندر پی سی رجسٹر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروگرام کاؤنٹر جو کہلاتا ہے پروگرام کاؤنٹر یہ 32 بٹ کا ہوتا ہے یعنی ہمارے آ, ए, یعنی انٹل کے ای آئی پی کے ایک جو ہے پروگرام کاؤنٹر رجسٹر موٹورولا کے 68000 پروسیسر کے اندر ہوتا ہے جو تھوڑا سا فرق ہے انٹل کے پروگرام کاؤنٹر میں اور موٹرولا کے پروگرام کاؤنٹر میں وہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن انٹل کے پروگرام کاؤنٹر کی ای آئی پی یا آئی پی کی بتائی تھی کہ اٹ ہولڈز دی ایڈریس آف دی انسٹرکشن نیکسٹ انسٹرکشن ٹو بی ایگزیکٹڈ یعنی ابھی اس انسٹرکشن کا جس کا کیا ابھی ایگزیکیوشن ہونی ہے اس کا ایڈریس اس میں ہوتا ہے آ, جو موٹرولا کا پروگرام کاؤنٹر ہے اس کے اندر it, یعنی دی موٹرولا پروگرام کاؤنٹر ہولڈز دی ایڈریس آف دی انسٹرکشن وچ از بیگ ایگزیکیوٹیڈ یعنی جو انسٹرکشن ابھی ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے اس کا ایڈریس جو ہے وہ موٹرولا کے پروگرام کاؤنٹر میں ہوتا ہے یہ تھوڑا سا جو فرق ان دونوں کے اندر اس کے بعد اسمبلی لینگویج لکھنے کے لیول کے اوپر یعنی نیمونک لیول کے اوپر جو ایک چیز آتی ہے یہ جو تھوڑی بہت چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ آرکیٹیکچر کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں جو نیمونک لکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے جب اسمبلی لینگویج ہم لکھیں گے تو جو میتھڈ ہم استعمال کر رہے تھے انٹر میں ڈسٹ کاما سورس یہ ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہم نے بنا لیا تھا کہ ڈیسٹنیشن پہلے آئے گی پھر کاما کر کے سورس آئے گی مٹھرولا اس کے بالکل الٹ اس کو استعمال کرتا ہے سورس پہلے آئے گی کوما کر کے پھر ڈیسٹنیشن آئے گا ٹھیک ہے نا تو یہ فرق جو ہے یہ اسمبلی لینگویج لکھنے کے اندر انٹل اور موٹورولا کے اندر یہ چیز بنیادی طور پہ یہ ڈفرینس جو ہے وہ آئے گا اب ایک چھوٹا سا آپ کو سلائڈس کا کچھ کٹ دکھا دیتا ہوں جو اس کی مختلف انسٹرکشنز جو ہیں جو جو Motorola استعمال کرتا ہے اسمبلی لینگویج کی اس کی کی انسٹرکشنز وہ تھوڑا بہت میں نے گروپ کرنے کی کوشش کی ہے اسی طرح جیسے ڈیٹا موومنٹ اور پروگرام کنٹرول وغیرہ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر سن کا اس کی بھی اس طریقے سے انسٹرکشن کو دیکھیں گے یہ تھوڑی سی انسٹرکشن کی ڈیٹا مومنٹ کے گروپ سے اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں شروع میں ہم نے لکھ دیا ہے کہ آپریشن سورس کامر ڈیسٹینیشن یہ اس کا بیسک طریقہ ہوتا ہے نیومونک لکھنے کا آ, پہلی انسٹرکشن جیسے ایکسچینج کی ہے یہ آ, دو جو اس کے آپرینز ہیں یہ آپس میں ایکسچینج ہو جائیں گے موو کی اس میں بھی Uh, بنیادی انسٹرکشن جو ہے موو کی استعمال ہوتی ہے سورس uh, اور ڈیسٹینیشن کے درمیان ڈیٹا ایکسچینج کرنے کے لیے ایکسچینج سے میری مراد ہے موو کرنے کے لیے جو بنیادی موو کی انسٹرکشن ہے ایم وی ای یہ لکھی جاتی ہے اور ڈاٹ ڈال کے اس میں ہم بتاتے ہیں کہ بائٹ موو ہے یا ورڈ موو ہے یا 32 ٹو بٹ لانگ کی موو ہے uh, اس کے بعد ایک فارمیشن اس کی موو اے ہے یہ ایڈریس کے طور موو کرنے کے لیے اے رجسٹر میں موو کرنے کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ یہ استعمال ہوتا ہے آ, اس کے بعد موو کیو ہے یہ بیسکلی کانسٹنٹ موو کرنا ہو اگر کسی رجسٹر کے اندر تو اس کو اس طریقے سے تو اس میں مختلف جو موو کی انسٹرکشنز ہیں ایڈریس رجسٹر کے لیے علیحدہ ہے کانسٹنٹ کو کسی رجسٹر میں موو کرنے کے لیے اس کے لیے علیحدہ ہے اور ایک خاص چیز اس کے اندر اور بھی ہے کہ یہ میموری ٹو میموری موو بھی جو ہے وہ الاؤو کرتا ہے اس کے بعد اریتھمیٹک انسٹرکشن کے اندر وہ تقریباً فارمیشن آپ دیکھیں گے کہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ہمارے انٹل کی ہے ایڈ uh, d7, سیون کاما یہ uh, یعنی رجسٹر ان ڈائریکٹ ایڈریسنگ ہے uh, اور اس طریقے سے یہ ایڈیشن کر رہا ہے اس میں زیرو کرنے کے لیے ایکسپلسٹلی کلیئر کی انسٹرکشن بھی موجود ہے oh, کسی بھی میموری لوکیشن کو uh, آپ کلیئر کرنا چاہیں تو کلیئر کی انسٹرکشن استعمال کریں وہ زیرو ہو جائے گی کمپیئر uh, مورولیس uh, اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے انٹل کے اندر اس کا آپریشن ہوتا ہے لاجیکل انسٹرکشنز اور روٹیٹ اور شفٹ وغیرہ وہ مورلیس وہی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں arithmetic shift شفٹ لیفٹ ارتھمیٹک شفٹ رائٹ shift شفٹ لیفٹ لاجیکل شفٹ رائٹ رول اور راکس ایل بھی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ extended روٹیشن uh, ہے یہ equivalent ہے روٹیٹ uh, through carry لیفٹ روٹیٹ تھرو کیری رائٹ لیکن اس کے اندر خاص بٹ جو استعمال ہوئی فلگ رجسٹر میں اس کو ایکسٹینڈڈ بٹ کہتے ہیں یہ وہ بٹ ہے کیری کی بٹ ذرا الگ ہے یہ والی بٹ ذرا الگ ہے یہ تھوڑا سا فرق ہے اس کے اندر یہ اس کا پروگرام کنٹرول کا جو حصہ ہے وہ ہے جو جنرل برانچ یعنی جمپ کی جو جنرل انسٹرکشن ہے ٹھیک ہے اس کو جو, جو ہمارے پاس جمپ ہے اس کو یہاں پہ برانچ کہا جاتا ہے اور جو جمپ انڈائریکٹ ہے رجسٹر انڈائریکٹ وہ جمپ کہلاتی ہے جو کال ہے ہماری وہ برانچ ٹو سب روٹین اور وہ اسی طریقے سے کال لیبل جیسے ہم کرتے ہیں اس طرح, میں اس طریقے سے یہ برانچ ٹو سب روٹین لیبل ایک لیبل کے طور پہ یہ اس کی کال کے اکویلنٹ ہے اور یہ جمپ ٹو سب روٹین جو ہے یہ رجسٹر ان ڈائریکٹ کال کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور نیچے آر ڈی یہ رٹ این کے اکویلنٹ انسٹرکشن ہے کنڈیشنل برانچز جیسے ہمارے پاس تھیں جمپ اف ناٹ زیرو جمپ اف ناٹ اکول وغیرہ وغیرہ اس میں یہ اس کا ایک خاص فارمیٹ استعمال ہوتا ہے بی اور یہ چھوٹے سی جو آپ دیکھ رہے ہیں بی سی سی لیبل یہ برانچ کنڈیشنل کوڈ برانچ کنڈیشنل کوڈ اس کو کہتے ہیں یہاں پہ یہ اکولنٹ ہے ہمارے جمپ اف ناٹ اکول جمپ اف ناٹ زیرو اس کے حساب سے بی اگر کیپٹل سی سی ہم کریں تو برانچ اف کیری کلیئر برانچ اف لوور اور سیم جس کو ہم کہیں گے لیس اور اکول اور برانچ اف لیس دین برانچ ایف اکو ٹو اور برانچ اف اوور فلو کلیئر ٹھیک ہے یہ وہ جو چھوٹے دو سی ہیں ان کی جگہ پہ یہ دو ہم استعمال کرتے ہیں سٹینڈرڈ جو بھی ہم خاص کنڈیشنل جمپ درکار ہوتی یہ تو آپ نے تھوڑا سا دیکھا جو موٹورولا کا پروسیسر ہے ٹھیک ہے اس کا یہ جنرل کنونشن جو ہے نا یہ ساری موٹرولا کے اس فیملی کے پروسیسر میں مور اور لیس اسی طرح کا کنونشن جو ہے وہ چلتا ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سا میں مطلب آپ کو بتاتا ہوں جو سن اسپارک پروسیسر ہے اس کے بارے میں اسپارک جو ہے یعنی مخفف ہے بنیادی طور پر اسکیلیبل پروسیسر آرکیٹیکچر کا ٹھیک ہے اسکیلبل پروسیسر آرکیٹیکچر یہ رسک فیملی سے یہ پروسیسر جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے ریڈیوسڈ انسٹرکشن سیٹ کمپیوٹر یہ ہے اس ریڈیوسڈ انسٹرکشن سیٹ کمپیوٹر جو ہیں ان کی جو ایک خاص بات ہوتی ہے وہ یعنی جو تقریباً مورس سب میں کامن ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کے انسٹرکشن سائزز ٹھیک ہے وہ فکس ہوتے ہیں وہ اس طرح جیسے آپ نے انٹل میں دیکھا تھا جب ہم اس کو آپ کو ڈبر میں دکھا رہے تھے تو کوئی انسٹرکشن جو ہے وہ ایک بائٹ کی تھی کوئی انسٹرکشن جو ہے وہ دو بائٹ کی کوئی چار کوئی چھ اس طریقے سے ویریئبل سائز کی انسٹرکشنز تھی اس کی انسٹرکشن جو ہے وہ فکس ہوتی ہے تھرٹی ٹو بٹ یہ یعنی اس پکا پکا سیٹ ہے جو بھی انسٹرکشن ہے وہ بتیس بٹ کے اندر اندر ہوگی جو کچھ بھی انسٹرکشن کے ساتھ ہے وہ بتیس بٹ کے اندر اندر ہی ہوگا ایک تو یہ چیز ہے اس یہ بنیادی طور پہ سمپلسٹک آرکیٹیکچر ہے چونکہ سمپلیفائی کرتے ہیں مختلف چیزوں کو اور سمپلیفیکیشن سے جو اس کے اندر سرکٹ کمپلیکسٹی ہے اس کو بہت کم کر دیتے ہیں جب یہ کام ہم کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس اس بات کی کیپبلٹی آ جاتی ہے کہ ہم زیادہ تر انسٹرکشنز کو ایک ہی کلاک سائیکل میں ایگزیکیوٹ کر لیں اس یعنی رسک پروسیسرز میں جو بنیادی اصول فالو کیا جاتا ہے وہ یہ فالو کیا جاتا ہے کہ انسٹرکشنز اپنی فارمیشن میں سادہ ترین ہو تاکہ میکسمم آئی ووڈ سے مور دین than ایٹ انسٹرکشنز جو ہیں وہ سنگل کلاک انسٹرکشنز ہو ایک ہی سائیکل کے اندر انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہو جائے اور وہ مکس ہوتا ہے اس کے ہارڈ ویئر انٹرنل ہارڈ ویئر ڈیزائن پلس انسٹرکشن سمپلسٹی جو ہے یہ اس کے ساتھ ملا کر کے ہم اس کو بناتے ہیں اور جو جنرل یعنی ایک وہ کہہ لیجئے کہ کامن اصول کے طور پہ میں کہہ سکتا ہوں شاید بالکل ٹرو بات نہ ہو لیکن ایک اصول کے طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ رسک پروسیسرز جو ہیں وہ میموری کے ساتھ اتنا انٹیمیٹ کنیکشن نہیں رکھتے جیسے ابھی آپ نے دو پروسیسرز دیکھے ہم یہ انٹل کے پروسیسرز ڈائریکٹ میموری کے اوپر آپریشن کر سکتے ہیں ایڈ سب یہ وہ سب کچھ موٹرولا کے پروسیسر بھی آپ نے دیکھا کہ وہ ڈائریکٹ میمری کے اوپر جو ہے وہ آپریشن اپنے کر لیتے ہیں سارے کے سارے یہ جو اسپارک فیملی ہے یہ رجسٹر بیسڈ آرکیٹیکچر اس کو ہم کہتے ہیں یہ اپنا جو بھی اہم کام کرے گی وہ رجسٹر بیسڈ کرے گی یہ بلکہ حتیٰ کہ یہ کوشش یہ کرتی ہے کہ اس کا اسٹیک بھی جو ہے وہ ریجسٹر بیسڈ ہو اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رجسٹر چونکہ پروسیسر کے اندر ہیں, اس لیے وہ زیادہ اسپیڈ سے ایکسیسیبل ہوتے ہیں تو جو پروسیسرز کے عام طور پر رجسٹر بیسڈ ہوتے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی جو انسٹرکشن ایفیشینسی ہے وہ بہتر ہوتی ہے کیونکہ وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان آپریٹس پر جو رجسٹر کے اندر ہیں اور رجسٹر بیسڈ پروسیسرس جو بھی ہوں گے جو ہیویلی رجسٹر بیسڈ ہوں گے تو وہ زیادہ تر کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک اچھا خاصا بڑا سیٹ وہ یہ پٹیکلر پروسیسر جو ہے یہ سکسٹی فور بٹ پروسیسر ہے یعنی یہ جو پہلے میں نے آپ کو دونوں بتایا دو بتیس بٹ کے تھے یہ چونسٹھ بٹ کا ہے اس کا ہر آپریشن جو ہے وہ چونسٹھ بٹ کا آپریشن ہوتا ہے یہ پروسیسر جو ہے در خاصا مختلف ہے جو دو تین ہم نے دیکھے ان سے اس لحاظ سے کہ اس کا کوئی فکس بائٹ آڈر بھی نہیں ہے جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ انٹل جو ہے وہ لٹل انڈین نوٹیشن استعمال کرتا ہے موٹورولا بگ انڈین نوٹیشن استعمال کرتا ہے یہ پروسیسر کوئی انڈین نوٹیشن استعمال نہیں کرتا یعنی اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اس کے اندر یہ جو انڈین نوٹیشن ہے یہ سلیکٹبل ہے ایک بٹ کہہ لیجیے یا کوئی فلیک کہہ لیجیے جس کو اگر میں سیٹ کر دوں تو وہ بگ انڈین نوٹیشن فالو کرے گا اور اگر میں اسے کلیئر کر دوں تو وہ لٹل انڈین نوٹیشن فالو کرے گا اور یہ بھی اس میں نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہم نے سیٹ کر دیا تو اب اسے چینج نہیں کر سکتے یہ پروسیس ٹو پروسیس بھی چینج کر سکتے ہیں یعنی جب میں چاہوں تو لٹل انڈین نوٹیشن پہ لے آؤں اسے جب میں چاہوں بگ انڈین نوٹیشن پہ میں اسے لے جاؤں ٹھیک ہے نا تو اس حد تک فلیکسیبل ہے یہ کہ اپنے انڈین نوٹیشن کو بھی یہ یوزر سلیکٹبل بنا دیتا ہے کہ یوزر جیسا چاہے اپنے انڈین نوٹیشن کو جو ہے وہ بنا لے جو اس کی ڈیٹا ٹائپس ہیں مورولس وہی ڈیٹا ٹائپس ہیں جو کہ جنرلی انٹل کے اندر ہیں کہ بائٹ ہے ہاف ورڈ ہے ورڈ ہے اور ایکسٹینڈیڈ ورڈ ہے ٹھیک ہے یا بائٹ جو ہے وہ تو ہمیں پتا ہی ہے کہ وہ کیا چیز ہے ہاف ورڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ بیسکلی uh, 16 بٹ اینٹیز جو ہیں وہ ہاف ورڈ اس کے اندر کہلاتی ہیں ورڈ اس کا جو ہے وہ 32 بٹ کا اور ڈبل ورڈ اس کا جو ہے یا ایکسٹینڈیڈ ورڈ جو ہے وہ سکسٹی فور مٹ کا اس کا یعنی بیسک پیرام بیسک ڈیٹا ٹائپس جو ہیں وہ یہ, یہ چیز ہوتی ہے اس کی اس کی جو میموری ایڈریسنگ ہے میموری ایڈریسنگ جنرل فارم کے اندر تو فلیٹ میموری ماڈل جس کو آپ کہیے وہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایڈریس سپیس آئیڈینٹیفائر کے نام سے ایک آٹھ بٹ کا رجسٹر ہوتا ہے جس کے اندر جو نمبر پڑا ہو وہ باقی کے جو 64 بٹ کا آپ کا ایڈریس ہے اس 64 بٹ ایڈریس کے ساتھ جڑ کر کے ایڈریس فارم کرتا ہے تقریبا وہی فارمیشن ہوتی ہے جو کہ سیگمنٹیشن کے اندر ہماری ہوتی ہے لیکن یہ اسٹریٹ فارمیشن اس کی آتی ہے ایڈریس اسپیس آئیڈینٹیفائر جو اس کا رجسٹر فارمیشن ہے نا وہ یعنی اس طریقے سے ایک تو سکسٹی فور بٹ رجسٹرز ہیں سارے کے سارے اور اس کو ایک خاص یعنی اس کا ایک جو, جو فارمیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں رجسٹر فائل آرکیٹیکچر اس میں ایک خاص سے زیادہ رجسٹرز ہوتے ہیں یعنی تقریباً یوں سمجھئے کم سے کم چونسٹھ سے لے کر کے اور بازی میں پانچ سو چوراسی تک ہیں لیکن ایک وقت میں یہ ونڈو کی فارمیشن میں کام کرتا ہے یعنی جتنے یہ سارے اوپر ایک ونڈو اوپن کر دیتا ہے وہ چوبیس رجسٹر کی ونڈو اوپن کر کے وہ چوبیس ریجسٹرز کے اندر وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یعنی تھوڑا جیسے میں نے بتایا تھا کہ ذرا بڑا مختلف قسم کا ارکیٹیکچر ہے اس کا آٹھ اس کے پاس گلوبل رجسٹر ہوتے ہیں جو گلوبل ہوتے ہیں یعنی وہ ہمیشہ فکس ہیں آر, یعنی جی زیرو سے لے کر کے جی سیون تک یہ گلوبل ہیں آٹھ اور آٹھ رجسٹر کا ایک اور سیپریٹ سیٹ ہوتا ہے وہ بھی گلوبل ہی کہلاتے ہیں الٹرنیٹ گلوبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی وہ رجسٹر فکس ہیں وہ تمام آ, یعنی ایک ایک ونڈو سے دوسری ونڈو دوسری سے تیسری میں ہم شفٹ کریں گے تو وہ آٹھ جو ہیں وہ سیم رہیں گے جو ورکنگ رجسٹر سیٹ ہے نا وہ ایک ونڈو کی طرح ایک کھڑکی کی طرح بنتا ہے جیسے ہم سیگمنٹیشن کر رہے تھے نا یعنی آئی بی ایم پی سی کے اندر جو ایٹی ایٹی ایٹ کے اندر جو سیگمنٹ اوپر نیچے موو ہم کر سکتے تھے بالکل اسی طریقے کی سمجھ لیں یعنی بالکل ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے لیکن اسی طریقے کی سیگمنٹیشن ہے اس کے رجسٹر ونڈو کے اوپر کہ وہ ونڈو جو ہے وہ ونڈو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ یہ والے چوبیس اس کے بعد پھر آگے والے چوبیس پھر اس سے آگے والے چوبیس ٹھیک ہے نا وہ سلائیڈ ہو سکتی ہے ونڈو پوری انٹائر رجسٹر فائل کے اوپر لیکن ایک وقت میں وہ چوبیس آپ کے سامنے وزبل ہوتے ہیں جو چوبیس رجسٹر آپ کے سامنے وزیبل ہے نا ان کو مطلب ان کی فارمیشن ان کے کچھ اسپیشل فنکشن ہیں پہلے آٹھ اور پھر دوسرے آٹھ اور پھر تیسرے آٹھ کے وہ میں آپ کو ذرا تفصیل سے پھر سلائڈ کے اوپر جو ہے وہ بتاؤں گا فی الحال تو جنرل آ آ یعنی ہم گفتگو کر رہے ہیں یا ویسے اس کو اگر میں اس طرح سے بتا بھی دوں جو پہلے آرٹ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ان رجسٹرس ہیں جو درمیان والے آرٹ ہیں یہ کہلاتے ہیں لوکل رجسٹرس اور جو بعد والے آرٹ ہیں یہ کہلاتے ہیں آؤٹ رجسٹرس ان رجسٹرس درمیان والے رجسٹرس اور آؤٹ رجسٹرس جو اس کا فارمیشن ہے نا کال کا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اگر ہم جائیں انسٹرکشن ایسی موو کرتی ہے اور ایسے آؤٹ رجسٹر بن جاتے ہیں اس کو उसको नए लोकल और नए आउट मिल जाते یعنی وہ ونڈو چوبیس کی ہے نا سولہ رجسٹر سلائیڈ کرتی ہے آگے کو اگر ونڈو چوبیس کی یوں رکھیں پہلی آٹھ جو ہیں وہ ان ہیں درمیان والی آٹھ لوکل ہے اور والی آٹھ آؤٹ ہیں. یہ, یہ ایک ونڈو ہے تو اس کے بعد جب ہم سیو کی کمانڈ دیتے ہیں تو وہ یہ والی ونڈو جو ہے یہ سولہ رجسٹر آگے سلائیڈ کر جاتی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے اگلی سب روٹین کو میں جا کر کے اگلی سب روٹین کے اندر جو ہے وہ ہم آ, سمجھ لو کہ یہ اب نیا رجسٹر سیٹ ہم استعمال کر رہے ہیں اگلی سب روٹین کے اندر اب اس کی فارمیشن ایسے بن گئی کہ جو پہلے آؤٹ رجسٹر تھے وہ اب اگلی سب روٹین کے لیے ان بن گئے اس کو نئے لوکل مل گئے اور نئے آؤٹ مل گئے یہ اس طرح کی رجسٹر فارمیشن ہے میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کو جو اسپارک ہے وہ اس کی ساری ڈیٹیل اور یہ وہ سب کچھ بتا دوں ظاہر ہے کہ جو چیز ہم نے پچھلے کوئی چالیس چوبالیس لیکچرز کے اندر کی ہے وہ کوئی پندرہ منٹ کے اندر اس نئے پروسیسر کے اوپر تو میں نہیں بتا سکتا لیکن جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ یہ کس طریقے سے یہ فنکشن کر رہا ہے اوور یہ تو اس کا رجسٹر آرکیٹیکچر ہے جو تھوڑا بہت اس کے بعد اس کی جو انسٹرکشن ہے اس کی ہر انسٹرکشن یعنی جو جو بھی یہ اس میں وہ سورس اور destination والا چکر اس طرح سے نہیں ہوتا جس طریقے سے ابھی آپ نے موٹورولا میں اور انٹل میں دیکھا ہے کہ انٹل جو ہے وہ آ, یعنی ڈیسٹینیشن کو پہلے رکھتا ہے سورس کو بعد میں رکھتا ہے اور ریزلٹ جو ہے وہ destination میں جاتا ہے موٹورولا جو ہے وہ سورس پہلے رکھتا ہے destination بعد میں رکھتا ہے اور رزلٹ جو ہے وہ destination میں جاتا ہے اسپارک جو ہے وہ دو سورس اور ایک destination بتاتا ہے تھری آپ انسٹرکشن ہوتی ہے دو وہ جیسے اگر ایڈ ہے تو ایڈ کے اندر حصہ لینے والے دو پیرامیٹرز وہ اور اس کا ریزلٹ جس تیسری جگہ پر جانا ہے وہ علیحدہ سے یعنی تین آپرینٹ کے ساتھ یہ اپنا نومونک فارم کرتا ہے اس کی انسٹرکشن تھری آپ انسٹرکشن کہلاتی ہے جو ذرا یہ ایک سمجھو کہ تھوڑا سا پرانے جو ہمارے بورڈ لیول پروسیسرز ہیں ان میں تھوڑی سی یہ اس طرح کی فارمیشن ہوا کرتی تھی وہی جو ٹینڈنسی ہے وہ اس کے اندر بھی آئی ہے تھری رجسٹر فارمیشن کی یہ تو اس کا یعنی ایک اوورال آل کہہ لو کہ آرکیٹیکچر سا ہے اب تھوڑا اس کی جو انسٹرکشنز ہیں مختلف بلکہ ایک اور چھوٹی سی بات میں یہاں پہ بتا دوں کہ جو میموری ایکسس کرنے کا یعنی میموری ایکسس کرنے کے لیے صرف دو انسٹرکشنز اس کے پاس ہے ٹھیک ہے نا سپلسٹلی لوڈ اور स्टोर کی دو انسٹرکشن ہے جو کہ میموری एक्सेस کر سکتی ہیں اس کے علاوہ جتنی انسٹرکشن ایس سچ ٹھیک ہے وہ سب ایڈ سب ٹریکٹ اس طرح کی جو بھی لاجیکل انسٹرکشن ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ صرف آپریشن اگر کر سکتی ہیں تو رجسٹر پہ کر سکتی ہیں میموری پہ نہیں کر سکتی لوڈ اسٹور آرکیٹیکچر ہم اس کو جنرل اس فارم کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یہ لوڈ اسٹور آرکیٹیکچر ہے صرف دو جو ہیں وہ اویلیبل ہے آپ کے پاس جو کہ میموری ایکس کرتی ہیں باقی تمام کی تمام انسٹر جو ہے وہ بیسکلی رجسٹر فنکشن کرتی ہیں اب ایک چھوٹا سا جس طرح میں نے پہلے تھا ایک تاکہ آپ کو आपको ہو جائے کہ انسٹرکشن جو ہے کس طرح کی ہوتی ہیں یہ اس کی ڈیٹا موومنٹ کی کلاس ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ صرف दो انسٹرکشن ہیں जो کہ डेटा को میمری में کر سکتی ہیں لوڈ ایل اور اسٹور ایس ٹی ٹھیک ہے اس کے آگے جو ویریشن ہے نا اس کے اندر وہ بنیادی طور پہ ڈیٹا سائز کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں کہ میں جو ہے اس کو بائٹ لوڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس کا ورڈ لوڈ کرنا چاہ رہا ہوں ڈبل ورڈ لوڈ کرنا چاہ رہا ہوں یہ ویریشن جو ہیں وہ اس کے اندر بیسیکلی uh, کور uh, ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ایک اور مختلف چیز ہے وہ یہ کہ یہ ڈسٹنکشن کرتا ہے لوڈ انسائنڈ اور لوڈ سائنڈ میں کیونکہ اگر میں لوڈ کروں گا سائنڈ بائٹ تو لوڈ سائنڈ بائٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کے ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائن ایکسٹنشن जो कि आप लोगों ने ये डिजिटल लॉजिक के अंदर पढ़ी होगी बाइनरी मैथामेटिक्स के अंदर कि साइन बिट की एक्सटेंशन करके इसको लोड करना है या नहीं करना या इसको एज एन अनसाइन्ड बाइट लोड करना है ठीक है तो इस वजह से चूंकि इसमें साइन एक्सटेंशन का 64 फोर का रजिस्टर होगा تو سائن ایکسٹینشن کی پاسبلٹی چونکہ ہے اس لیے لوڈ کی دو ویریشنز جو ہیں وہ اس کے اندر ملتی ہیں وہ لوڈ انسائنڈ اور لوڈ سائنڈ اسٹور کے اندر چونکہ با یعنی بائٹ یا ہاف ورڈ یا ورڈ یا ایکسٹینڈڈ یا ڈبل جو ہے وہ ہم ہمارے پاس یہ گنجائش ہے کہ ہم جو چاہیں اس کے اندر دے سکیں اور سائن ایکسٹینشن جو ہے وہ اسٹور کے کیس میں اپلیکیبل چونکہ نہیں ہوتی اس لیے میں آپ کو یہ سائنڈ اور انسائنڈ کی ویریئشن نہیں ملے گی یہ آگے اس کی ارتھمیٹک انسٹرکشن ارتھمیٹک انسٹرکشن جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا جنرل فارم جو ہے اور تقریباً سب کا جنرل فارم جو ہے وہ سورس ون سورس ٹو اور ڈیسٹینیشن تھری آپرین انسٹرکشن ہے یعنی اس میں جو سورس ون اور سورس ٹو ہے یہ دو پیرامیٹر ان پٹ سمجھ لیجیے اس کو انسٹرکشن کی انپوٹ یہ دو پیرامیٹر ہے اور انسٹرکشن کی آؤٹ جو ہے کے اندر تو اس کے اندر اس طرح کا چکر نہیں ہے جس طرح موٹرولا اور انٹل میں آپ نے دیکھا جو جنرل ارتھمیٹک انسٹرکشنز ہیں ایڈ کی سبٹریکٹ کی شفٹ لاجیکل لیفٹ شفٹ ارتھمیٹک رائٹ شفٹ رائٹ ارتھمیٹک ایس آر اے جو اس کو کہا جاتا ہے اور شیفٹ رائٹ لاجیکل یہ انسٹرکشن جنرلی یہ ہیں اینڈ اور زور کی انسٹرکشن یہ لاجیکل فیملی کے اندر تو جنرلی وہی انسٹرکشن ہیں جو کہ مختلف اس میں پائی جاتی ہیں بس زیادہ کمپلیکس انسٹرکشن جو ہے نا وہ آپ کو اس آرکیٹیکچر کے اندر نہیں ملیں گی اکثر انسٹرکشن جو ہے بالکل سادہ آپریشن والی انسٹرکشن ہوں گی ان تمام انسٹرکشنز کے جو تینوں آ, یعنی آ, جو اس کے پارٹیسپینٹس ہیں یعنی دو آپ اور ایک آ, جو اس کا ڈیسٹینیشن ہے یہ تینوں کے تینوں جو ہیں یہ ہمیشہ رجسٹر ہوں گے ان کی کوئی اور انسٹرکشن ادر دین دی لوڈ اور سٹور ٹھیک ہے اس طریقے سے میموری کو ایکسس نہیں کرتی جس طریقے سے بقیہ دو پروسیس کے اندر آپ نے دیکھا ہے یہ پروگرام کنٹرول سے ریلیٹڈ uh, ہے Uh, اس میں جیسے کال uh, یعنی uh, جو آپ کی انسٹرکشن ہے سب روٹین کال کے لیے یہ کال ہمیشہ پی سی ریلیٹو ہوتی ہے پروگرام کاؤنٹر ریلیٹیو کال کرتے ہیں اور اس میں ہمیشہ جو آگے ایڈریس uh, دیا جاتا ہے وہ امیجیٹ ایڈریس اس کے اندر دیا جاتا ہے اس طریقے سے جو انڈائریکٹ کال اور باقی تمام اس کی ویریشنز ہیں وہ اس پروسیسر کے اندر نہیں پائی جاتیں کال کے ساتھ اس کا میٹنگ ریٹرن کی انسٹرکشن جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے اس کے بعد جمپ جو ہے جمپ لانگ یہ, یہ ہے رجسٹر انڈائریکٹ جمپ آپ کر سکتے ہیں رجسٹر انڈائریکٹ کال آپ صرف امیجیٹ کے فارمیشن کے اندر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دو انسٹرکشن جو میں نے آپ کو بتایا تھا جو کہ رجسٹر ونڈو کی پوزیشن uh, کو کنٹرول کرتی ہیں وہ بھی ہم نے یہیں پہ ڈال دی کیونکہ ان کا جنرلی کوئی اور خاص جگہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو سیو اور ریسٹور کی سیو کی انسٹرکشن جو ہے وہ رجسٹر ونڈو کو آگے فارورڈ کرتی ہے اور ریسٹور کی انسٹرکشن جو ہے وہ اسے پیچھے لے کے آتی ہے ایفیکٹیولی یہ انسٹرکشن جو سیو کی ہے یہ ایڈ کرتی ہے رجسٹر فائل کے جو پوائنٹر ہے اس کے اندر اور ریسٹور جو ہے وہ سبٹریکٹ کرتی ہے رجسٹر فائل کے پوائنٹر کے اندر سے آ, پروگرام کنٹرول کے اندر ہی آ, جو دو آپ کے مطلب جو جمپ کے ساتھ جو چیزیں ریلیٹڈ ہیں اس میں برانچ ایک انکنڈیشنل جمپ برانچ آلویز بی اے لیبل یہ برانچ آلویز اس کو یہ سمجھیے کہ جو انکنڈیشنل جمپ آپ نے دیکھی تھی اس کا اکولنٹ یہ ہے اور اس کے بعد کنڈیشنل جو ہے وہی وہی فارمیشن جیسے موٹرولا کی تھی بی سی سی کی فارمیشن اس کی ہوتی ہے یعنی برانچ کے ساتھ ایک کنڈیشن کوڈ لگے گا کافی سارے کنڈیشن کوڈس ہیں جن میں سے کچھ ہم نے آپ کو یہاں پہ دکھائے ہوئے ہیں جیسے کہ ای ہے برانچ اف ایکول برانچ اف گریٹر جی ہے برانچ اف لیس اور اکول برانچ اف کیریکولیئر برانچ اف اوور فلو سیٹ اس کے علاوہ اور کافی سارے کنڈیشن کوڈس ہیں جو کہ اس کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں یہ کنڈیشنل برانچ کی فارمیشن ہمارے اس لیکچر کا وقت اب ختم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کورس بھی ہمارا جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے آ, میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ فائنل ایگزامینیشن کے اندر کچھ اچھا پرفارم کریں گے بیسٹ آف لک اس کے ساتھ ساتھ خدا حافظ اور السلام علیکم